مدنی چلن کے ناظرین امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات اور مدنی مذاکرے کی جھلکیاں نام سلسلے میں ہم حاضر ہیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول دنیا میں جہاں جہاں اس کے مدنی کاموں کی بہاریں میسر ہیں جس گھر میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خوشبوئیں ہیں تو ایک چیز جو عموماً عام طور پر عوامی جائزے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حیا کا عنصر یہ بہت پایا جاتا ہے اور الحمد للہ یا میر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کی انتک کوششوں مسلسل ترغیبات مسلسل اس موضوع پر بیانات کیے یہ ہیں کہ آج الحمد دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بچے بوڑھے جوان یہ الحمد اس وقف کو پائے ہوئے کسی نہ کسی طرح کوشش کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور امیر علیہ سنت اس معاملے میں کتنا پیارا انداز اختیار فرماتے اور یہ موضوع اگرچہ کئی حوالوں سے امیر علیہ سنت کا ملتا ہے آئیے ہم مدنی مذاکرے کے ایک مدنی گلدستے میں آپ کو حیا کے حوالے سے مدنی پھول اور پھر بے حیائی سے کس طرح بچنا ہے اس کے متعلق مدنی پھول امیر علیہ سنت کے زبانی پیش کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اب میرا نام سجادہ جی میں خیر خواہ کے پشاور شہر سے بول رہا ہوں اور میں ایک اخبار میں ڈپٹی ایڈیٹر کی حیثیت سے ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے اس میڈیا کے دور میں ہم خود کو بے حیائی سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں بے حیائی سے یا بے پردگی سے کیونکہ بے پردگی تو بے حیائی ہی کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن بے حیائی کی اور بھی بہت ساری صورت ہے صرف بے پردگی ہی پر بے حیائی منصر نہیں ہے بے حیائی تو چار دیواری کے اندر بھی ہوتی ہے بالکل بند چار دیواری کسی کو نہیں پتا چلتا بندے ہی کو پتا ہوتا ہے وہ بے حیائی کر رہا ہے تو اب میڈیا کا دور ہو یا نہ ہو اس سے بے حیائی سے بچنے کی کوئی مطلب ظاہر ہے کہ وہ حیا تو ایک ایسا عنصور ہے کہ بہت سارے جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے جی ہاں ہاتھی مثلا ہاتھی ہاتھی جو ہے اس کی ایک ہی ہاتھی نہیں ہوتی ہے یہ زیادہ یعنی کہ ایک سے دو اتنیاں یعنی کہ ہر اتنی کے ساتھ اس کی ترکیب نہیں ہوتی ایک ہی اتنی ہوتی ہے اور یہ ملاقات اکیلے میں کرتا ہے سب کے سامنے نہیں کرتا ایسا مطلب یا وہ ان مانو کر یہ بحیا جانور ہاتھی تو ویسے عام آدمی میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں حیا کا تھوڑا, تھوڑا بہت انصر موجود ہوتا ہے اب مثال کے طور پر کسی کی گالی دینے کی عادت ہے تو وہ چھوٹوں کے سامنے تو گالی دے دے گا اب کوئی بزرگ اس کے سامنے موجود ہو تو وہ پھر ذرا رک جائے گا کہ ان کے سامنے کیسے گالی شرم آئے گی اس کو یہ خیا پائی نہیں اس میں بعض اوقات وہ یوں تو میں بھری میں دیں تو مسجد کے امام صاحب آتے ہیں سگریٹ چھپا لیتے ہیں بعض لوگ تو یہ چھپانا کیا یہ حیا کی وجہ سے ہوا نا سگریٹ چھپانا اس کا تو کچھ نہ کچھ حیا ضرور ہوتی ہے آدمی میں لیکن وہ بے حیائی یہ نہ بے حیائی اسی کو بولتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ عام طور کے خلاف شریعت ہوتی ہے عموما تو وہ مطلب ہے نا کہ جتنی بڑی بے حیائی ہوگی اتنا گناہ بھی بڑا ہوگا جتنی چھوٹی ہوگی تو اس کی ہلاکت اس کی نسبت کم ہوگی تو حیا جو ہے نا وہ جتنی بھی حیا ہو اتنی اچھی ہی اچھی ہے ہمارے پیارے پیارے آکا مکی مدنی مصطبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی والی لڑکی سے بھی زیادہ شرمی لیتے یہ بہت بڑی میراج ہے شرمیا کی کنواری لڑکی کی شرم ایک مثال دی گئی ہے ورنہ آج کل کی کنواری لڑکیاں توبہ توبہ توبہ حالانکہ فوکائے کرام رحمہ اللہ سلام یہ تو یہ مطلب لکھ کر چلے گئے تو کہ لڑکی سے جب وہ وکیل نکاٹی اجازت دیتے نا وکیل پوچھتے ہیں اس کو تو اگر وہ منہ سے نہ بولے شرما کر نیچے دیکھ جائے تو اجازت تصور ہوگی لیکن اب اب مجھے نہیں میں نہیں جانتا کہ وہ منہ سے بولے نہیں خدا بہتر جانے وہ مطلب حیا تو خیر اگر منہ سے بولے تو جائز ہے لڑکی اگر وہ اجازت دیتے وقت لیکن ایک بات بول رہا کی وجہ سے تو یہ کہ چونکہ عورت میں فطری طور پر حیا زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ چپ یعنی شرما کر چپ ہو کر نیچے دیکھ لے گی تو بھی اجازت تصور ہوگئی کہ اجازت اس نے دے دی ابھی بے حیائی تو واقعی یعنی کہ اروج بام پر ہے آج کل اتنی بے حیائی ہے کہ کس کس عنوان پر آدمی اس کے بولے آپ نے ایک رسالہ شاید سنا ہوگا مقتر المدینہ نے شاہ تھا باحیا نوجوان ہو سکتا ہے بعضوں نے پڑھا بھی کسی نے پڑھا ہے سہانے ساروں نے پڑھ لیا ماشاءاللہ واقعی اس میں وہ حیا کے عنوان پر جتنا مواد اس رسالے میں شاید مکتب المدینہ کی کسی اور کتاب میں نہیں ہوگا یک جا اتنا مواد ہے اس رسالے کو ضرور پڑھ لیجئے انٹرنیٹ پر بھی وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل سکتا ہے اس کو پڑھ لیجئے یا اپنا مکتبہ قریب ہو تو وہاں سے خرید لیجئے مختصر رسالہ ہے سات روپے یا نو روپے کوئی ایسے ہدیہ ہوگا اس کا بے حیائی سے بچنا ضرور ہے کہ اگر بے حیائی کی ترقیب بننے لگے نا تو بندہ تصور کرے اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ بھی حدیثوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے کا سب سے زیادہ حق ہے اللہ تعالی کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے تو بعض ایسے گندے کام جس کو سب نوجوان سمجھتے ہوں گے کہ وہ چھپ کر ہی کیے جاتے ہیں لیکن وہ یہی تصور کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ بندے سے ہم چھپا رہے ہیں اور رب سے نہیں شرما رہے مہاراج اللہ اور یہی تصور قائم ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو بات بن جائے بغداد کے محلہ میں ایک عورت کو بدماش نے روک لیا چھری نکال لی لوگ دور دور سے دیکھ رہے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی جی کہ اس بدماش پنجے سے اس خاتون کو چھڑائے اتنے میں ایک صاحب نکلے وہ قریب سے گزر گئے کان میں کچھ کہتے ہوئے بدماش کو لرزہ تاری ہو گیا وہ گرا چھری دور جا گری اور وہ عورت اس کے ہاتھ سے چوٹ گئی اور چلی گئی وہ بزرگ بھی تشیب لے گئے تو جب اس کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ کون صاحب تھے تو اس لوگوں نے بتایا کہ یہ شہیدوں نے بشرے حافظ تھے بولا ہو یہ زمانے کے ولی مجھے دیکھ گئی اس حرکت میں اور انہوں نے میرے کان میں کہا تھا کہ تیری اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے تو بس مجھ پر لرزا تاری ہوا میرا ہوش جاتا رہا ہائے مجھے اللہ کا ایک ولی دیکھ گیا اس بری حرکت میں اب میرا کیا بنے گا پھر اس کو مطلب بخار وغیرہ چڑھ گیا غیرون ایک ہفتے کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا وہ بدماش جو تھا تینا اس کو ایک زبان ولی سے نکلی بھی بات جو تھی نا لبے ولی سے وہ تاثیر کا تیر بن کر اس کے جگر میں پائوست ہو گئی اور اس کو احساس ہو گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی مطلب ہے کہ یہ حالت ہوئی افسوس ہماری ظاہری صورت کتنی اچھی ہے ہمارے دل کی حالت بہت بری ہے ہمارا دل حیات سے قطعن خالی ہوتا چلا جا رہا ہے اعلیٰ امام سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رشتے خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا رشتے خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا شرمین بھی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو بارہ لیا کہ جب بھی بے حیائی کی طرف رجحان ہو فوراً بندہ یہ ذہن بنا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بے حیائی سے بچنے کی طرف اس کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ علی سنت کے بیانات سے جو مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں تو بارہا سب بھی دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ جیسے ایک اسلام بھائی کے یہاں جانا ہوا تھا تو یہ جو جملہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو ان کے جو کمپیوٹر تھا اس کے اسکرین پر انہوں نے مطلب اپنی جو اسکرین سیور جو ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی ایسی ترکیب بنائی اور دوسرا اس کمپیوٹر کے بھی کارنر پر انہوں نے اس طرح کا یہ جملہ لکھ کے رکھا تو ذہن ضروری بنا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ کلک ہو ایٹ اے ٹائم کیونکہ ظاہر امیر علیہ سنت نے یہ جو فرمایا کہ بے حیائی چار دیواری کے اندر بھی ہوتی ہے ظاہر ہر وقت ہی حیا پیش نظر ہونی چاہیے اللہ سے زیادہ حیا کرنی چاہیے ظاہر بندہ جب اکیلے میں ہوتا ہے تو اس وقت نفس و شیطان کے زیادہ حملے ہوتے ہیں اور آزمائش واقعی بہت ہوتی ہے اور بزرگوں نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے اور امیر علیہ سنت نے جس رسالے کا تذکرہ فرمایا با حیا نوجوان تو ذہن نصیب کیا اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو بھی سن رہے ہیں یہ رسالے کو ضرور حاصل کریں ہو سکتا ہے مقلبۃ المدینہ آپ کے اپنے شہر میں ہی موجود ہو مسجدوں میں بستے بھی لگتے ہیں تو ان سے باقاعدہ نام لے کر کہ باحیا نوجوان رسالہ مجھے چاہیے بہت ہی پیارے انداز سے یہ امیر السنت کے بیان کا مدنی گلدستہ ہے اور اس کی آڈیو کیسیٹ اور بیان جو ہے یہ آپ کو امیر علیہ سنت کی زبانی سننے کے لیے یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو اس کی کیسٹ وغیرہ بھی مل سکتی ہے تو بہت ہی پر اثر بیان یہ ہے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چلن کے ناظرین یہ جو ہم نے اس میں امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا تو کئی ایسی باتیں ہیں جو فورن انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی مجھ میں حیا ہے جبھی تو امام صاحب کے آنے پر مطلب میں کھڑا بھی ہو جاتا ہوں اور میں سگریٹ جو پیتا تھا تو امام صاحب کے آنے پر جو ہے وہ میں سگریٹ بھی چھپا دیتا ہوں تو کئی ایسے معاملات کی امیر نزلہ بہت خوبصورت انداز سے اس کی نشاندہ کی کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اندر تو اس کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بے باقی نہیں ہے اب یہ میرے اندر جو معاملات ہیں اس طرح کے تو مجھے چاہیے کہ اس کو مزید میں کیسے نکھار سکتا ہوں میں حیا اور مزید کیسے بڑھا سکتا ہوں میں اس معاملے میں ترقی کیسے کر سکتا ہوں الحمدللہ اس موضوع پر جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی موضوع آپ کو کلک ہوتا ہے اور اس کی ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ واقعی اس چیز میں مجھے آزمائش ہوتی ہے میں اکیلے میں بعض اوقات گناہوں سے بچ نہیں پاتا ہوں تو وہ کون سی باتیں ہیں وہ کون سے سے بیانات ہیں کہ جس کو سن کر میں مزید تربیت حاصل کروں اور واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس طرف اگر ہماری توجہ ہو تو امیر علیہ السنت اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ جب انسان کی آنکھ کسی بے حیائی کا منظر دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے اور وہ اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسی لذت پیدا کرتا ہے عبادت کی ایسی لذت پیدا کرتا ہے جس کو محسوس کرتا ہے تو اللہ کرے ہمارا نفس جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے جو رغبت ہمیں دلاتا ہے تو اس سے ہم بچنے میں اس سے کامیاب ہو جائیں اور اس کا علاج امیر علیہ نے فرمایا کہ ہر وقت یہ بات پیش نظر ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس موضوع پر بھی امیر علیہ کا بیان موجود ہے جس کا نام ہے اللہ دیکھ رہا ہے بہت ہی پرسوز بیان ہے اور وہ ایسے ہی وہ بیانات ہیں آڈیو کہ جنہوں نے کئی ایک کی جو ہے وہ تقدیریں بدل دی تو ہمارے مدنی چینل کی آپ کو سائٹ پر دکھایا جائے گا یہ رسالہ کہ جس کا نام ہے با حیا نوجوان تو با نوجوان یہ رسالہ آپ حاصل کیجئے اور اس کو خود بھی پڑھیے اور اللہ نے آپ کو توفیق دی شہدائے کربلا کی اصال ثواب کی نیت سے ان رسالوں کو مزید تقسیم کیجئے پھر جیسا کہ تذکرہ ہوا شہدائے کربلا کا ماہ محرم الحرام یہ رسالہ دیکھیے موجود ہے الحمدللہ للہ نوجوان یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے اور مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے بہت ہی مختصر سا ہی رسالہ ہوتا ہے لیکن موضوع کے اعتبار سے الحمد اس میں زبردست آپ کو سنتیں بیان واقعات قرآن کے حوالے سے کچھ آیات احادیث مبارکہ بزرگوں کے اقوال اور پھر خود امیر علیہ سند کے اپنے جذبات پھر امیر علیہ سنت کے اپنے تجربات تو انشاءاللہ اس بیان کو سنیں اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ شاء آپ کی معلومات میں ڈھیروں اضافہ ہوگا تو ماہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے اور ظاہر واقعات کربلا ہم نے سنیں اب ظاہر اس حوالے سے بھی اگر تصور کریں تو کیسا یہ آزمائش کا سفر تھا پھر ان آزمائشوں کے سفر کے ساتھ صبر کیسا ہمارے جو اہل بیٹ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین جن کو واپس مدینے لایا گیا تو انہوں نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا تو محرم حرم کا مہینہ جاری ہے اور صبر کے حوالے سے امیر علیہسنت سے سوال ہوا امیر علیہسنت کے جواب کے مدنی پھول آئیے سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد طور ہوئے, ہوئے اگر یہ ان میں جیسے کہ ایک سوال یہ بھی آیا کہ مصائب کیونکہ یہ محرم الحرام سے یہ ماہ چل رہے ہیں اور اس میں جو شودھا کربلا کے جو واقعات ہیں اس میں مصائب اور صبر یہ پورا ایک عنوان ہے تو ہمارے عموماً اس محرم الحرام کے اور اس واقعے کی مناسبت سے ہمیں اپنے اوپر آنے والے مصائب کے متعلق اور اس کو صبر سے متعلق آپ کیا متنی پوری شاد فرمائیں گے مصیبت سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہوتا کسی کو بڑی مصیبت آتی ہے کسی کو چھوٹی مصیبت آتی ہے عموماً کچھ نہ کچھ مصیبتیں آتی ہیں سید امبیا علیہ و پر بھی مصاحب آئے ان پر بھی مصیبتیں آئی تو اب یہ کہ مصیبت کا آنا ایک تو یہ کہ بعض صورتوں میں گناوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے اس پر یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں بعض اوقات یہ کہ مصیبتیں گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی آتی ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام تو یہ ترقی درجات کا سبب بنتی ہیں گریڈز ان کے بڑھتے ہیں جب بھی مصیبت آئے تو اس پر بندے کو چاہیے کہ صبر کریں اور اجر کمائے کہ تھوڑی سی بھی مصیبت آئی اور اس پر اجر تو ملتا ہے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے کہ کانٹا چبھنا کتنا بظاہر ایک چھوٹی سی مصیبت ہے تو جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ثواب بھی بڑا اور اس پر جتنا صبر کرے گا تو اسی قدر اس کو اجر ملے گا اور جب جب مصیبت آئے تو اللہ تبارک کا مطالعہ کہ نہ شکری نہ کریں بلکہ صبر کریں چنانچہ سورت البارا آیت نمبر ایک سو تریپن میں ارشاد ہوتا ہے یہ منسری نو ری وسری میرے آکا نرمت امام علیہ البرکت ابیم المرتبت قرآن ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ کرتے ہیں اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ کے ساتھ ہے میٹے اور پیارے پیاروں کریم بھائیو اس کریمہ میں شاید فرمائے گا نا کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو سبحان اللہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جا سکتی ہے نماز اور صبر سے بھی دیکھو نا مدد مانگنے خود تو سراحت ہے بالکل تو اس کی تفسیر میں حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی یا سخت مشکل درپیش ہوتی سخت مہم پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے مسجد فرماتے ہیں سدر الفاظ اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز و سلات حاجت داخل ہے یعنی بارش جب رک جاتا ہے تو نماز استشکا پڑی جاتی ہے کہ بارش آ جائے قید سالی پڑھی پڑی جاتی اس کو نماز استشکاہ بولتے ہیں یہ بھی مدد چاہنے کا ایک طریقہ ہے نماز کے ذریعے اسے طرح سلات الحاجت حاجت کی نماز تو یہ بھی اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے ایک سو پچپن نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے یعنی یہ آیت اور اس کا ترجمہ وہ لوگ غور سے سنیں جو بولتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبت کیوں آ گئی اور یوں آ گئی اور ہم تو کسی قابل نہیں ہے تو فنا ہے تو چنی ہے تو چنا ہے, ہے وہ سنے شعیب والجوع ونقص من الأموال من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم ترجمہ کنزوری مان اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ در اور بھوک سے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 تمہیں آزمائیں گے کچھ در اور بھوک سے در اور بھوک کے بعد وہ ہاشیہ میں لکھا ہے سدر الفاظ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. آزمائش سے فرما بردار و نافرمان فرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے تو فرما بردار ہے تو وہ ظاہر صبر کرے گا نافرمانے نا ہو, مچائے گا تو یہ جو بار, بات بات ایک دوسرے وہ کہتے پھرتے ہیں مصیبت کا رونا روتے رہتے ہیں ان کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے بڑبڑ بڑبڑ بڑ کرنے سے مصیبت جاتی نہیں ہے الٹا صبر کا ثواب ہو سکتا جاتا رہے اور پھر مزید جو آگے ہے اور کچھ مالوں اور جانور پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا تو اس پہ لکھا ہے امام علیہ رحمت اللہ القوی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر سے رمضان کے روزے مالوں کی کمی سے زکات و صداقات دینا جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے موتیں ہونا پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ تعالی ملائکہ یعنی فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا لے لیا ارض کرتے ہیں ہاں یا اس پر میرے بندے نے کیا کہا حالانکہ وہ جانتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہا ارد کرتے ہیں اس نے تیری چند اور انجی اون پڑا فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بی الخمد رکھو حکمت مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے ایک یہ کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلاؤ مصیبت کے وقت صابر و شاکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت ہو ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کی قبل حقوق اطلاع غیبی خبر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے ایک حکمت یہ کہ منافقین کے قدم ابتلا کی یعنی آزمائش کی خبر سے اکھڑ جائیں اور مومن و منافق میں امتیاز ہو جائے پھر وہ جو ان کی جو پڑھی آیت اس کے تحت لکھا ہے حدیث شریف میں کہ وقت مصیبت انا اللہ پڑھنا رحمت اللہی کا سبب ہوتا ہے یہ بھی حدیث میں کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالی ایک گناہ بناتا ہے تو عام طور پہ ہمارے ہیں کسی کی موت کی خبر سن کر انلہ پڑا جاتا ہے تو موت کے وقت بھی ٹھیک ہے پڑھے مسلمان کی موت کا سن کر لیکن صرف موت کے لیے نہیں کوئی سی بھی مصیبت آئے تو ان للہ ہے وہ راجعون پڑا جائے جب بھی جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو چوٹ لگ گئی تو آپ ان پڑھیے یہی پوری آیت اچھا اسی طرح آپ کے پیسے گم ہو گئے کوئی سا بھی پریشانی آ گئی تو انہ پڑھیں گے تو اس کا پڑھنا جو حدیث کے مطابق رحمت اللہی کا سبب ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس سے ملتی ہے ول تعالی علم و رسول میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین یہ جو موضوع بالخصوص صبر کے حوالے سے جس پر ہم نے الحمد للہ سنت کے جو مدنی پھول حاصل کیے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیملی میں اگر کوئی ایک بھی اس حوالے سے کوئی مثبت کردار ادا کر لے تو اس کا اثر جو ہے وہ پوری فیملی پر ہوتا ہے بابقت غیر ایک کسی بھی طرح کی مصیبت آتی ہے بیماری آتی ہے تو پورا گھر افیکٹ ہوتا ہے لیکن اگر اس پر کوئی گھر کا کوئی ایک فرد بھی پازیٹو انداز اختیار کر کے اس کو فیس کرنے کے حوالے سے تسلی دینے کے حوالے سے تو مجھے یہ روایت سن کے میرے لسنت کے بیان سے ہی ایک واقعہ یاد آرہا تھا ایک روایت کا خلاصہ جس طرح سے عرض کروں گا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں بچے کا انتقال ہوا تو ان کی زوجہ محترمہ نے واویلا نہیں کیا بلکہ اس بچے کو جو ہے وہ چادر اڑا کر کمرے میں لٹا دیا بچہ بیمار تھا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر تشریف لائے سوجا نے کھانا پیش کیا بہت اچھے انداز سے بن سنوار کے ان کے سامنے پیش ہوئیں جب وقت گزر گیا تو فرمانے لگیں کہ آپ اس پڑوسی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے جس کو کوئی چیز آریتن دی گئی اور اب جب اسے واپس لی گئی تو وہ شور مچاتا ہے تو سعودی رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ یہ تو اس کی بات درست نہیں ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر آپ کی زجۂ محترمہ نے بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا بھی ہمیں امانتاً دیا تھا اور اب اللہ نے یہ بیٹا واپس لے لیا تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابر انجن پڑھا جب صبح سرکار علیہ السلاۃ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلاۃ السلام نے انہیں برکت کی دعا دی تو مزید آگے روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ راوی لکھتے ہیں کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے صبر کیا تھا تو لکھتے ہیں کہ میں نے ان کے سات بیٹے دیکھے وہ ساتوں کے ساتوں حافظ قرآن تھے اور مسجد نبوی شریف میں تلاوت کیا کرتے تھے تو صبر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ظاہر انسان جیسے قرآن پاک کے حوالے سے ہی امیر علیہ سنت نے بہت ہی پیارے انداز سے وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اب اگر وہ گناہ ہے تو وہ آزمائش اس کے اگر اس پر صبر کرے گا تو وہ صبر کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگر نیک ہے تو وہ نیک بندے کے درجات کا کی ترقی کا یہ ذریعہ بنے گا تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین یہ وہ مدنی پھول ہیں کہ جن کو حاصل کر کے ہم اپنے گھر کے بھی معاملات میں مطلب بہت سے معاملات میں اس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتے ہیں بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں ظاہر ہے اس معاملے میں ان کا اگر پازیٹیو کردار ہو جائے اب ظاہر ہے ایک شخص جب گھر کام کاج کے لیے نکلتا ہے کاروباری حوالے سے پریشان ہے سارا دن اس نے مارکیٹوں میں بہت آزمائش سے وقت گزارا سب کچھ کر کے جب وہ گھر آیا اب گھر آ کر بھی اور یہی یہ جو باتیں میں آج کر رہا ہوں اس پر یہ امیر علیہ سنت کے ہی اور دوسرے بیانات و مدنی مذاکروں میں یہ انداز ملتا ہے امیر علیہ سنت کہ آپ نے یہی تربیت فرمائی کہ اس میں جب وہ سارے معاملات کر کے جب گھر آ رہا ہے تو اب گھر آ کر بھی اگر اس کو شکوے شکایت ملے ٹینشن ملے تو بسا اوقات پھر انسان انتہائی قدم اٹھاتا ہے اور پھر وہ نہ کرنے کا کرتا ہے جو کرنا جو مطلب اسے نہیں کرنا چاہیے جی ہاں خودکشیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب چاروں طرف سے اس طرح کی آزمائش ہوں گی خودکشی بندہ کر لیتا ہے لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہوگی کہ اگر اس کے پاس دین کا علم ہوتا اگر وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتا فیضان سنت کا درس دیتا مدنی چینل دیکھتا وہ یقیناً خودکشی نہیں کرتا جی ہاں جو شریعت پر چلتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا آئیے اس موضوع پر بھی امیر علیہ سنت سے تربیت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد جو داڑھی رکھتا ہے یا شریعت پر عمل کرتا ہے سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ معاشرے سے کٹتا نہیں ہے بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ اگر ایسا کہتے ہو نا تو آپ سروے کر لو آج کل بہت بڑھ گئی نا خودکشیاں بہت بڑھ گئی ہیں یہ سمجھو ایک طرح سے اس کا دنیا میں شور ہے کہ کیا ہو گیا خودکشیاں بہت بڑھ گئی ہیں میں کہتا ہوں یہ بے عملی کا نتیجہ ہے حقیقت میں جو معاشرے سے کٹے ہیں وہ خودکشیاں کرتے ہیں بتاؤ کتنے علماء خودکشیاں کرتے ہیں ایک عالم دین کا نام لے لو آپ نہیں لا سکتے ایک بھی عالم دین کا نہیں نام لے سکتے کہ جس نے خودکشی کی ہو کسی حافظ قرآن کا نام لے لو جس نے خودکشی کی ہو ارے داڑھی والوں کے نام لے ہو مسلمان داڑھی والے جنہوں نے خودکشیاں کی ہوں شاید ہی آپ کو ملے سارے داڑھی منڈے خودکشیاں کر رہے ہیں سارے ناکام عاشق خودکشیاں کر رہے ہیں سارے بے علم اور جاہل کر رہے ہیں. علماء نہیں کرتے باعمل مسلمان خودکشیا نہیں کرتے تو اے خودکشیوں کا سوچنے والوں ہمارے پاس آ جاؤ آ جاؤ ان شاء تمہیں ایسا جام ملے گا کہ خودکشی کا تصور تمہارا جاتا رہے گا دعوت اسلامی تمہیں جینے کا سلیقہ سکھا دے گی انشاءاللہ جڑ جاؤ ہمارے ساتھ لگ جاؤ تو بڑا فصل کردن آمدی نئے بڑا فصل کردن آمدی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی یہ اسلامی بھائیوں کا اور ان کی فلاح کا اور ان کے لیے جو آ, جو نسخہ بیان کیا اسی طرح کے نسخے جو ہے نا وہ بابا اس کے لیے بیان کی جا سکتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے جو بے پردگیاں کرتی ہیں وہ جو نقصان اٹھاتی ہیں لیکن جو با پردہ وہ بھی شرعی پردہ کرتی ہیں معاشرے میں ان کو نقصان کتنا پہنچتا ہے جو یہ بھی ایک مطلب ایک طبقے میں ایک گفتگو ایک سروے ہے کہ جو با پردہ ہوتی ہیں اور شرعی پردہ کرتی ہیں انہیں اس طرح کی بے باکیوں اور بے حیائی کا یا بے بے حیا نظروں کا ان کو وہ شکار نہیں ہوتی یہ بے حیائی نظروں کا اور یہ بے باک نظروں کی شکار وہی ہوتی ہیں جو اس طرح کا شرعی پردہ نہیں کرتی بشن. سمجھ میں والی بات ہے جس نے اپنے کو جس کا دیکھو سامان چھپا ہوا ہے اس کا چوری ہونے کا چانس کم ہوتا ہے اور جس کا سامان کھلا ہوا ہوتا ہے اس کا چوری جلدی ہو جاتا ہے تو عام سی بات ہے تو اپنے قیمتی سرمائے کو آدمی چھپا کر رکھتا ہے تو اس سائی بہنے بھی اگر نے آپ کو چھپا کر رکھیں گی تو شیطان کی نظر نہیں پڑے گی اسی طرح جس طرح اسلامی بھائیوں کو فرما رہے ہیں کہ وہ کٹے نہ کٹے رہے اور بھائی, ہیں بھائی تو قرآن پاک میں جگہ جگہ یا یو اناسو یا یو اناسو یا یو اناسو تو اب یہ آپ بولو گے کہ وہ نسا کا تذکرہ ہر جگہ کیوں نہیں ہے تو یہ انڈر ہوتا ہے بھائی نماز فرض ہے سب مسلمانوں پر فرض ہے سارے اسلائی بھائی نماز پڑھا کریں تو بہن کون سی سی بےوقوف ہوگی سوچے گی تو اسلائی بھائیوں پر فرض ہے ہم پر نہیں ہے تو یہ اندر چھوڑ ہوتا ہے کہ یہ میں اس وقت دونوں ہی کو بول رہا ہوں داڑھی ہے تو استائی بہنوں کو اندر چھوڑے داڑھی ان کی آتی نہیں ہے تو استائی بھائیوں کے لیے ہی داڑھی واجب استائی بہنوں کے لیے نہیں ہے تو یہ تو اندر یہ جو مستثنیات ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں حتیٰ کہ استائی بہن کی اگر بالفل داڑھی نکل بھی آئی بازوں کی نکل آتے کچھ بال تو ان کے لیے تو مستحب یہ ہے کہ وہ ان کو صاف کر دیں یہ زمین میں نے تو یہ سب کے لیے بھی یہی پیغام ہے مدنی چینل والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ سب کے سب جو, جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ پابند ہے اسلام کے میں کہوں یا نہ کہوں یقیناً وہ پابند ہے اسلام کے اور کوئی اپنے آپ کو اسلام سے آزاد سمجھتا بھی نہیں ہے اگر کوئی اسلام سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے تو مسلمان رہے گا کب کوئی کہتے میں اسلام کو مانتا ہی نہیں تو پھر وہ مسلمان ہی نہ رہا سن الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم تو جو شریعت پر چلتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا جی ہاں اور اس کا بہترین سروے امیر علیہ سنت کی گفتگو میں ہمیں سیکھنے کو ملا اور ظاہر ہے وہ ایسے مدنی پھول ہیں کہ جو معاشرے میں اس طرح کے جو طبقہ ہوتا ہے جس کو دین کے قریب نہیں آنا ہوتا ہے یا جو اس کام پر ہی مقرر ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کو دین سے دور کرے تو وہ اپنی گفتگو میں اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے نظریات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نادان مسلمان اس کو یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ تو بہت پڑھا لکھا اور اس کی گفتگو تو بڑی اچھی ہوتی ہے اور یہ تو جناب یوں یوں مثالیں دیتا ہے تو ظاہر ہے امیر علیہ سندر نے اپنی مختصر سی گفتگو میں ہمارے سامنے سارا کیلکولیشن رکھ دیا کہ آپ دیکھیں کہ فی زمانہ جو اس قسم کے ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں جو اس ٹینشن کا شکار ہو کر اپنی زندگی کا ہی خاتمہ کرتے ہیں وہ ہیں کون کیا کوئی عالم دین ہے آپ کہیں گے نہیں ہے کوئی داڑی والا ہے آپ کہیں گے نہیں ہے کوئی ایسا سنتوں پر عمل کرنے والا ملتا ہے نہیں ہے کون ملے گا جو وہ ملیں گے جو دین سے دور اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر مجھ پر جو بیماری آئی مجھ پہ جو کاروباری مشکلات آئیں میری جو گھریلو پریشانی آئیں میں خودکشی کروں گا تو شاید مجھے اس سے میری جان چھوٹ جائے گی تو امیر السنت فرماتے ہیں کہ آپ کی جان چھوٹے گی نہیں بلکہ مزید پھنس جائے گی اس ضمن میں بھی امیر السنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے خودکشی کا علاج بہت ہی معلوماتی یہ رسالہ ہے اور اس موضوع پر جب بیانات ہوتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ جس موضوع کو بھی آپ نے یہ کلک کیا میرے شیخت حریقت امیر علیہ سنت نے امت کی اصلاح کے لیے اس میں بہت ہی مفصل بیان کیے اپنی تحریروں میں ان باتوں کو شامل کیا ہے تاکہ ہمارا یہ معاشرہ جو گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے دعا چلا جا رہا ہے اور ظاہر ہے خودکشی ایک ایسا بھیانک جرم ہے کہ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ مطلب اس تکلیف کا سامنا کرتا ہے جیسا کہ اسی رسالے میں آپ نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو مطلب چھری سے ہلاک کیا تو کیا مت مطلب تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح چھریوں کا سزا جو ہے اس کو وہ دیتا رہے گا تکلیف ہوتی رہے گی تو بہرحال یہ وہ مدنی پھول ہیں کہ جس کو سن کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کئی ایک وابستہ ہوئے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کے بیانات کے بعد امیر علیہ سنت کی جب ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے الحمد اللہ بارہا ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہتے رہے کہ جناب ہم تو بالکل تیار تھے ذہن بنا لیا تھا کہ آج ہی رات میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا اللہ کا کرم ہوا مدنی چینل پر آپ کا بیان سنا آپ کی گفتگو سنی اب میں انشاءاللہ خودکشی نہیں کروں گا اپنے آپ کو جب اس نے سنبھالا ہمت کی حوصلہ کیا پھر اللہ کی رحمت سے دوبارہ اچھے دن آنے شروع ہو گئے اور ظاہر ہے دن جو ہے وہ ایک سے رہتے نہیں ہے اور عمران شورا نے بھی اس میں بڑے پیارے بیانات کیے ہیں ایک بڑا خوبصورت بیان بیان ہے یہ وقت گزر جائے گا اس بیان کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان تمام گفتگو کے حوالے سے میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ ضرور سرچ کریں آپ ہمارے مکتبۃ المدینہ کا وزٹ ضرور کریں وہاں آ کر دیکھیں کہ آخری دعوت اسلامی جو اس طرح سے ہمارے گھر میں آ کر ہماری تربیت کر رہی ہے تو آخر یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے پاس اور کیا مواد ہے ان کا کیا لٹریچر ہے یہ کون سے بیانات کرتے ہیں تو کچھ وقت نکال کر خصوصیت کے ساتھ آپ مکتبۃ المدینہ کا وزٹ کریں جب آپ کتابیں دیکھیں گے اور دیکھیں گے ارے ماشاءاللہ اللہ باہیا نوجوان بھی ہے او قبر کا امتحان بھی ہے او مردے کی بھی بسی رسالہ ہے اس طرح سے ان مختلف عنوانات پر جب آپ بیانات سنیں گے جب دیکھیں گے ان اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اگر اس طرف ذرا سا بھی شیطان اپنا کام دکھا رہا ہوگا اور ہماری ہمارے آپ, ہم, ہمیں جو ہے وہ اس قسم میں مایوسی کا شکار کر رہا ہوگا تو آپ کے اندر حوصلہ بلند ہوگا ہمت پڑے گی اور انشاءاللہ جو ہمارے دین اسلام کی تربیت ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے شریعت کا کس طرح سے پابندی ہونی چاہیے پھر ہیلے بارے نہیں ہلے بہانے نہیں جیسے اسی موضوع پر فرمایا کہ قرآن پاک کا حوالہ دے کر کے اس میں جب مطلقاً حکم ہے تو مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے اور بڑی پیاری بات امیر علیہ سدت نے اپنی گفتگو فرمائی کہ جو سامان چھپا ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے اسلامی بہنوں کو اشارے میں امیر علیہ سدت نے بہت کچھ سمجھا دیا بہت کچھ سمجھا دیا اپنے اپنے اس ایک جو معاملات ہیں ان کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے امیر نے بہت خوبصورت انداز سے بتا دیا اس سے پچھلے میں جب حیا کی بات آئی امیر السند بہت ہی ایک خوبصورت انداز سے اور ایسا احتیاط ایسی محتاط گفتگو کہ جس کو یعنی کہ یوں سمجھے کہ مدنی چینل پہ چونکہ سب دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ جس کو جس لیول پر سمجھنی ہوتی ہے الحمدللہ وہ اس لیول پر سمجھ جاتا ہے اس لیے کہ مدنی چینل مدنی منی بھی دیکھتے ہیں مدنی منیا بھی دیکھتی ہیں جوان بھی دیکھتے ہیں بوڑھے بھی دیکھتے ہیں اب ہر ایک کو بات سمجھ میں آئے تو یہ امیر علیہ سنت کی گفتگو کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ آپ اپنے اس خوبصورت انداز میں جس کو جو بات سمجھانا چاہتے ہیں الحمد وہ بات احسن طریقے سے سمجھنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت کے بیانات مدنی مذاکرے آپ کی زندگی میں بہت ہی زبردست انداز سے نکھار لا سکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے وقت میں اس کو شامل کر لیجئے آپ اگر اپنے موبائل کا یوز جس سفر کرتے الحمد للہ آپ کا مکتبۃ المدینہ اس میں آپ کو میموری کارڈ بھی فراہم کرتا ہے اس میں میرے لسنوں کے بیانات لگائیں آپ سفر کرتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے بیانات سنیں مدنی مذاکرے سنیں الحمدللہ اس طرح سے جب آپ اپنی زندگی کو کا انداز گزاریں گے آپ کو اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی اور یہی دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ جس جو آیا الحمد اس کو یہ فیضان نصیب ہوا اور جبھی ہی کہتے ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو ہمارے گھروں میں جو برکتیں ہیں جو محبتیں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہارے ہیں اپنے گھر میں دعوت اسلامی کو آنے دیجئے اپنے آپ میں دعوت اسلامی کو آنے دیجئے اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے امیر علیہ سنت کے بیانات سنیں مذاکرے سنیں اس میں جو تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے جو باتیں سنی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تعالیٰ حبیب صلی اللہ تعالی علام